dat daar waar daar pakkelen Ik was te laat hè controleer je سر کہاں تھے کہاں گئے تھے وہ مریض آیا سر کیا تکلیف ہے اس صلی اللہ رسول رسم الکرین مامند صلی اللہ رسوحا مجالہ مستقر رہا اور مستعودہ کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق ضمہ ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کارزی ٹھکانا اور مستقر ٹھکانا بھی جانتا ہے تو آپ کو ٹھکانا مسکل ٹھکانا کیا چیز ادھیکار ہو مستقل یا جنت ہے یا جہنم ہے اور مستودہ جو ہے تو وہ آل میں ماں کا پیٹ زمین کا پیٹ قبر کا پیٹ آج وین سب کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے اس کا رو کا میں اروا میں رہنے کا بندوبست اور اس کا جو ہے تو ماں کے پیٹ کو میں آرزی ٹھکانا اس کا بندوبست پروش پر پر کا بندوبست پھر زمین کے پیٹ میں آنے کے بعد یہاں اس کا بندوبست پروش پر اور اس کے بعد جو ہے تو چبر کا اس کا مستقل ٹھکانا ہو گیا بس اس کا فیصلہ ہو گیا انسان جو ہے یہ عارضی کاموں کا اس زیادہ کام اور فکر رہتا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں انسان کو اس کے جو عارضی کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ تو ہمارے ذمہ ہیں زمین کے پیٹ میں اس کا رز یعنی ماں کے پیٹ میں اس کا رض عالم بردش میں اس کے آلات اس کا ٹھہرنے کا گھر کہاں کون سا ہوگا سونے کی جگہ کون سی ہوگی اللہ. غریب مزدور جس کو ایک دن مزدوری ملی ہے اس کو اس کو دو سو روپئے ملے ہیں پچاس سے کھائے ہیں ڈیڑھ کے بچے ہیں دو دن اس مزدوری نہیں ملی ہے اب اگلے کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہو رہا وہ فٹ پر خر خر کر کے سو رہا ہے پہلے نا اس کے مستقل طرح ہے یاد مستقر رہا مستعودہ اس کے مستعودا کا بندوبست کیا ہوئے تھا اور اس کے مقابلے میں آئی سی یو میں جائیں کیبل اسپتال کے آئی سی یو میں آئی سی یو میں جائیں یہ بڑا سرمایہ دار کروڑ روپئے کا مالک وہ اس کے سارے برادری وہ چارپائی پر تڑپ رہا ہے اور چاروں طرف برادری جو جی ہے تو وہ سڑکوں پر اور وارڈ میں اور جگہ پر تڑپ رہے ہیں اور اس کا مستہ کلر میں بندوبست کیے ہوئے صبح سوچتا ہے کہ وافر پانی اللہ کی مسجد میں نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا منہ ہاتھ دورے کے بندوبست ہے انسان بچارہ اپنی دا سبزی نہ نادانی کی وجہ سے ہے اور آرسی چیزوں کے سامنے بندوبست سے لگا رہتا ہے جو بندوبست جو ہے اللہ تبارک سالان نے اپنے ذمہ لیا ہوا اور جو ہے سو میں لگایا ہوا ہے کہ اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی کو غور سے کر دھیان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کے مطابق گزارنا اور اس کی کوسائی کر سک کوئی کم نہیں اس نقصان کر سکتا کوئی غم نہیں عمل خراب ہو جائے نیت خراب ہو جائے عمل خراب ہو جائے اللہ کا غم ٹوٹ جائے ایس پک خان کا گزامی ہے مولانا نکریہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جماعت کی نماز ہوگی نے کہا افسوس کیا اور نکاح کے اس جماعت کی فضیلت میرے نزدیک رات کی حکومت سے افلز کی رات کی حکومت اگر ہو جاتی اس کا اتنا غملہ ہونے تقبیر اللہ کے رہنے پہلی تکبیر جو امام کے ساتھ ہوتی ہے کیا تقبیر خیروں میرا دنیا معافیا تقبیر اللہ دنیا معافیا سے بیٹھے ساری زمین کے سارے خزانے کسی کو مل جائیں اور ان کو خیرات کر لیں اس پر جتنا ثواب ہوگا اس سے بڑھ کر ثواب تکبیر اللہ پر ہے اور زمین کی ساری نیم تو ایک طرف کر دی جائے اس سے بڑھ کر جو ہے تقبیر اللہ ہے تو الاوالوں کو غم اور فکر یہ ہوتا ہے امال کے ضائع ہونے ایک دوسرے کے نام کے شاگرد انہوں نے کہا کہ برفزار میں آپ کو آنکھوں دیکھی چیز کو آنکھوں دیکھی چیز کو بتا کر میں چیز کروں یا کہنا سنی انہوں نے کہا جی آنکھوں دیکھی ہے زیادہ جداش ہے کیونکہ آپ کا اپنا تجربہ آپ نے خود دیکھی ہوئی انہوں نے کہا دیکھیں جس وقت عبد الملک بن ورن کی موت ہو رہی تھی بادشاہ تھا بنے بھیا تھا تو ان کے پاس چھ یا آٹھ بیٹے اور ان کو میراث میں کتنے لاکھ نقد اور کتنی زمین زمینیں کتنے گھوڑے کتنے سونے چاندی اور ہمارا دور ایک میراش میں ملا تھا اتنی بادشاہ کی میرا سیم بزرگوں نے کمیش آگر سے کہا کہ پھر میں نے دمشق کی جان مست کے سامنے اس بادشاہ کے پوتے کو یا پڑپوتے کو یا کسی پوتے کو کھڑے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اس نے گئے لوگ یہ مشرق ہمارے پر دادا نے دادا نے بنائی ہے اس کی خاطر مجھے بھیک ہو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امریکہ برخا جس وقت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی ان کی وفات کے وقت جو ہے دو تین دو تین واقعات واقع عجیب ان کی وفات ایک تو برادری والے آئے یعنی یہ آدمی جو ہے کوئی ساٹھ ستر لاکھ پر ببیل کا خلیفہ تھا کہ دس پاکستان جیسی مملکتوں اور خلیفہ راشد چار خلفائے راشدین گزرے گھر کو جان ہے پانچ میں خلیفہ راشد جو ہے یہ حسن اور چھوٹے خلیفے رکھے ہیں عمر بن وزیر احمد اللہ علیہ اور بعد یہ پھر ہے تو خلیفہ رکھ ہوئے ہیں بعد اور اورنگزیب عالم میر احمد اللہ علیہ یہ بھی خلیفے رکھے ہیں ایسے کی وفات کی وقت برادری والوں نے کہا کہ کپڑے بہت میلے ہیں اور لوگ, ہم لوگ آ رہے ہیں اس وقت ملاقات کے لیے کیونکہ کپڑے بدلنے بہت دفعہ کہا گھر والی نے بیٹھا رہے نہیں بدلے کپڑے کسی آدمی نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے کہتے ہیں کپڑے بدلیں میلے کپڑے ہیں برا لگتا ہے گھر والوں نے کہا بس یہی جوڑا تھا اور کپڑے ہیں ہی نہیں یہ بدلے ہم یہی کپڑے پھر حکیم بلائے گئے حکیم بلائے گئے ان نے تشویش کی ہر ایک آدمی اپنی تشویش کی اور اپنے علاج بتایا انہوں نے سب حکیموں کو بٹھا کر نے کہا میرے فراغ غلام کو بلا کر لاؤ غلام کو بلا کر لایا گیا انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے مجھے زہر دینے پر آمادہ کیا کس وجہ سے تھی نے مجھے زہر دیا تو اس نے کہا کہ اتنے آزاد دھرم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ تجھے ہم آزاد کر دیں گے اتنے آزاد دھرم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ تجھے ہم آزاد کر دیں گے اور یہ برادری کے لوگوں نے کیا اپنی برادری والے اتنا سخت آدمی آیا ہے کہ سارا کے کام سارے کے اللہ تللے گفلے ظلم جاتیاں لوگوں کے زندگی ضبط کرنا پیسے چھیننا وہ سب بند کرتی ہے پہلے لوگ مسئلے کا نکالتے ہیں تو با. اس واقع یاد رکھیں لیجیے دوسرا واقعہ سنا اسلام آباد کی کوئی سمجھی حال بن رہا تھا نا سمجھ بن رہا اس زمانے میں پچہتر کروڑ روپے کا منصوبہ تھا پچہتر کروڑ روپے کا منصوبہ حکومت نے کوشش کی کہ دارندار انجینئر آئے ہیں تاکہ صحیح چیز بنے اور پیسہ لگے تو ہمارے پیر بھائی ہیں صاحب رحمتہ اللہ کے خلیفہ عجیب اظرفر صاحب بڑے ماہر انجینئر ہیں ایکر کو لیا گیا جو آدمی ٹھیکہ لینے کے لیے آیا تو اس نے اپنے جو ہے نا آگے ہاتھ باندھ کے اور جو سلام کلام اور جو آج دیکھ کے میں آپ کے جو پیر صاحب تھے مگر بلاشر صاحب کا مرید رہا ہوں متقد رہا ہوں ٹھیک اس کو دیا جب وہ ٹھیکہ ختم کے گریب پہنچا ستر کروڑ روپئے خرچ ہو گئے آپ پانچ کروڑ روپئے لے گئے لیکن اس آدمی نے مجھ سے آ کر کھا, کہا کہ حجی صاحب یہ دنیا بہت گندی چیز ہے اگر پانچ کروڑ روپے کے لیے پر کوئی فائر تو کہتے ہیں مجھے دھمکی دے کر دیا کہ یہ پانچ کروڑ روپے کھانے کے لیے اب سب کو اگر نہیں دو گے تو تم پر فائر ہو سکتا تو, تو آدمی جو میرے سامنے ہاتھ باندھ کرے وہ کو سجدہ کرنے کو تیار ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے حضرت کا مریض ہوں اس سے کہتے ہیں مجھے قدر کی دھمکی تھی یا پھر میرے پاس چار کار ہی نہیں تھا کہ میں اس ٹھیکے کو چھوڑوں استعفا دوں تاکہ پانچ کروڑ روپے کا گوں یہ سارے مل کر کھائے کہ ہو دیوجے اخری ماں بیا استفا و کڑا اور دی بیا ٹول جو ہے داغول اخرا دنیا سی چیز ہے احمد بن احمد اللہ علیہ ان کی برادری والوں میں آخر میں زہر دے کر یعنی کراستہ صاف کیا غلام نے کہا کہ ایک تو مجھے اس میں پیسے دیے گئے اور ایک آزاد کرنے کا وعدہ کیا گیا اسے کہا جلدی وہ پیسے جلدی لے کر آؤ پیسے لے کر آئے اور اپنے خزانجی سے کہا کہ یہ بیت المال میں داخل کرو کیونکہ یہ ظلم کا مال ہے اس کا مطلوبہ بیت الخمال کی خاص مادہ اس میں داخل ہوگی اور اسے کہا آزاد تو میں نے کر دیا جلدی اب یہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو چھپاؤ تو انہیں میری برادری والے سمے قتل کر دیں گے چل جائے تو عکیموں نے کہا کہ اب آپ یہ علاج لے لیں تم نے کہا کہ اب تو اگر کوئی علاج میرے کان کے پاس بھی ہو اگر کوئی علاج میرے کان کے پاس ہو اور وہ آپ مجھے لینے کو کہیں تو میں اس کے لینے کو بھی تیار نہیں ہوں سبحان اللہ. کیونکہ اللہ والوں پر سب سے زیادہ خوشی سب سے زیادہ مزہ اور سرور کا وقت وہ ہوتا ہے اس وقت کے رو پرواز ہو کر رل سے ملاقات ہو گئی ہمارے حضرت شاہ بڑے حضرت صاحب سیاد الزیز باجیو رحمۃ اللہ علیہ کہ میں سلسلے کا آدمی ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ شاہ صاحب کی شادی اور اولاد بھی تھی تھی پہلے کہ شاہ صاحب نے شادی نہیں دی. تو پھر شیس صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب نے شادی ہوئی تھی اور دو بیٹے تھے اور گھر والی کی وفات ہو گئی دو بیٹوں کو برفر روزگار کر کے اور اس کے بعد شاہ صاحب نے مکمل جو ہے تو اپنی زندگی وقف کر کے مکمل اپنی زندگی وقف کر کے اللہ کے رستے پہ نکل گئے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ کام بھی نہیں کیا بس پھر اس کے بعد پورا وقت جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کے دن کا کام کرتے گزارا ہے اور اللہ تو اخبار کو تعالیٰ نے اتنا آباد میں دیا تھا کہتے کہ شاہ صاحب کو پہاڑ کی چوٹی پر بٹھائے اس زمانے میں تو آنے والے مہمان کو مرغ اور مٹھائی دو چیزیں کھلاتے تھے اس زمانے کے مرغیوں کا نام ان شاہ ایسی برکت اللہ شاہ صاحب کے دو چار واقعات سنا دے آپ کو ایک یہاں کے یونیورسٹی کے سپرڈنٹ تھے پر رحمان نام تھا سر فراز صاحب ہوتا تھا دیکھا تھا کہتے میں گیا ٹنڈوان شاہ صاحب سے ملنے کے لیے کہتے میرے پاس ہے ایک خدر کی چادر نہیں کیا سدے کی میں شاہ صاحب میرے پیچھے پڑ گئے چادر بہت مزدار ہے بہت مزدار ہے بہت اعلیٰ ہے تو کہتے چربی گینا جس پر کور کیا جی پورے تعریف تو کہہ دیکھ میرے اجازت دے دی شاہ صاحب چادر کو پچاس سٹھ روپئے کیجازت وہ دے دی تو پتہ کتنا اعلی قبل اس کے مقابلے میں شاہ صاحب نے مجھے دیا خیر مجھے پھر اندازہ ہوا کہ میری ایسے ہی بابوی سی چیز کو لینا شاہ صاحب اتنا اتنی قیمتی چیز مجھے دینا چاہتے تھے ایک آدمی آیا کراچی میں سے ایک آدمی ایسے کہ شاہ صاحب گھر والی بیٹی شادی ہونی تھی تیس ہزار روپے کا جیل خریدا تھا اور چوری کے سب لوگ لے گئے اب کیا کر رہے کہا کل اس کے وقت مجھے ملنے کے لیے آئیں گے اس لاکھ کے وقت ایک آدمی آیا تو کہا شاہ رضی صاحب کدھر ہیں ان کے بس بیٹھ گیا تھا ایک سن کا وڈیرہ تھا انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کے لیے تیس ہزار روپیہ دیا لایا ہوا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں ہمارے لیے اپلائی بعد نہیں آیا تیس ہزار روپئے ہوگئے کر رہا تھا ذرا سرور خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ و جلال کی ملاقات کا ہوتا ہے شاہ صاحب ایک خیر پڑھا کرتے تھے بلا سے نظام میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے سکون خاطر دل کا سکون. خاطر دل کو کہتی دل کا سکون سے نظر میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہے امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے. خرما روز یا منزل ویرام بربم روز منزل ویران بربم وہ کتنے خوشی کا دن ہے کہ اس ویران گھر سے جائیں گے خورما روز کل منزل ویران دروم راحت جان طلبم و سوئے جانان بربم جان کی راحت پائیں گے اور جانان کی طرف جائیں گے جان تلب ہم جانا برپرا خیر کیا تھا جی بلا سے نظر ہے تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے انہیں ملنے کی امید ہے امیدیں انی سے چھٹنے کا ہم نہیں بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے سکون خاطر بھی نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امید ہے کسی سے چھوٹنے کا ہم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا ہم نہیں ہے پورم رو کی منگلے ویرام روپارو کے لئے منگلوم رات جاتم رات جاتم سو جانا بیروم رات جانبم سو جانا بھرو تو میں نے کہا کہ دعا لے لیں کہا اگر اب قان کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ لوگ کہیں کہ اس میں شفا ہے اس کو میں لے لوں اب اس کو میں لینے کو تیار نہیں ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدل صدقات میں کافی سارے واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں جو اللہ والوں کے آخری وقت جان دینے کے وقت کے ہیں اللہ والے تھے اور ایسا فاکرختیار کیا تھا کہ دنیا کی ساری چیزوں سے منہ مو موڑا ہوا اور یہاں تک کہ آخر میں ان کو ایک کوڑا کرکٹ کے گھر پر پھینکا ہوا تھا اور ان کے اوپر نظر تاری تھا اور بخشیاں ان کے اوپر چمٹی ہوئی تھیں ان کو تکلیف دے رہی تھی اس لیے آج میں دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ تو وہ اللہ کا قرب والا آرف اللہ کے ولی ہے آ کر پاس بیٹھ گیا اس نے مکھی اڑانی شروع کی تو آگے کھول کر کہا کہ کون سا گھر گیا ہے مکھیوں کو اڑا رہا تو ہم نے دو جان ہے سال میں دینے کا رضا کیا ہوا تھا کہ ساری دنیا سے موڑا ہوا اور ساری تکلیفوں کو سر پر اٹھائے ہوئے اور زیادہ جلال کے پاس حاضری کا رضا کیے ہوئے اس حال میں جان دینے کی نیت کی تھی اور تو جائے تو سکھ کا سامان کرنے آ گیا ہے اس آدمی کو اٹھا دیا کہ یہاں تک کہ اسی حال میں جائے تو روح کا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ہاں ادا نہ ہوا ہو تو انہوں نے یہ اس وقت یہ دبائی قبول نہیں کی یہ ہم اور آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے ہم اور آپ کے لیے کہ آخر تک اسباب اختیار کریں گے ورنہ ترک اسباب کا گناہ ہو جائے گا بال کے, کے اسباب حرام ہوتا ہے اللہ والوں علیہ خاص شان ہوتی ہے ان کو جانب اللہ حالات بتا دیے جاتے ہیں نہیں اور چیز واضح ہو جاتی ہے اس لیے وہ فیصلہ جائے تو وہ ہوتا ہے ڈاک نمبر آپس میں نہیں خیر یہ بات آپ سے غرض کرنی تھی اس کی طرف آتے ہیں کہ اسی نظر کے وقت میں ایک آدمی نے کہا آدمی نے پوچھا کہ ان کے بعد ان کا کیا کچھ باقی رہ رہا ہے خاندان کے لیے تو آدمی نے بتایا کہ جب کفن تفن ہو جائے گا تو دو دو روپئے بارہ بیٹے ہیں کہ کتنے بیٹے ہیں دو دو روپیس ہی آدمی ملیں گے دو دو در بس ٹھیک کچھ ہے اور کچھ نہیں تو آدمی نے کہا کہ آپ تو اپنے خاندان پر اپنی اولاد پر بڑا ظلم کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا کہ حالت میں کمزوری میں نے کہا مجھے بٹھاؤ اور خوب ان پر جلاس جوش تاری ہو جو انہوں نے کہا گھر یہ کہ اللہ فاغ نے فرمایا بہ طیم <الصَّالِحِين> وہ نیکوکاروں کا سنبھالنے والا ہے دوست ہے ان کا اگر میرے بچے نیکوکار ہیں تب تو ان کو اللہ سنبھالے گا میرے بعد اگر میرے بچے نیکوکار ہیں تو میرا اللہ میرے بعد ان کو سنبھالے گا اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو مجھے ان کا کیا غم ہے پھر یہ بزرگ جو ہے تو مسلمان دارانیہ پیش آگر سے کہتے ہیں کہ اس حال میں ان کے والد کی وفات ہوئی دو دو روپے سی بیٹھائے ہوئے تھے اور ان کا برف ایک سال کے بعد ایک جہاد ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ عمر بن نبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں نے دو سو گھوڑے اور باقی مال اس جہاد کی جس جہاد کے چندے میں دیا ہے سر بھی جہاں گوڑا جو میدان جنگ میں سکتا ہو آج کل اس کی قیمت اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ہے دو سو گھوڑے دیے ہاں جی دو سو ایک لکھے کتنے ہو گئے دو کروڑ ہو گئے ہاں جی دو کروڑ روپیہ جی دو کروڑ روپیہ یہ اور باق اور سامان ہمارا دو کہتے ہیں کیسے ہوا جو لوگ دو کروڑ روپے چند دے سکتے ہو جہاد میں ان کی اپنے آدمی کچھ ہوگی کہتے عمر اب نظیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہوگی اور بعد میں جو خلیفا آیا تھا وہ اپنے شعرا سے مشورہ کرتا کہ مسئلے کا حل کیا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہی ہوگا جب تک عمر کے بیٹے کو گورنر نہیں بناؤ گے ہم انہوں مان نہیں آئے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگی سال کے اندر اندر بارہ کے بارہ بیٹے بارہ صوبوں کے گورنر <سؤال> فرمایا گیا ہے کہ اے دنیا جو تیسرے سے مو موڑے تو تو اس کی خادم اور غلام ہو جا تو اس کی خادم اور غلام ہو جا اور جو تین سے پیچھے پڑے اس کو اپنا نوکر اور اپنا غلام بنا کر رکھ <سؤال> اس کا بنا اور غلام بنا چلا تو کم از کم دنیا سے منہ موڑنا جو ہے یہ کم از کم اتنا اختیار کرنا ہے کہ االل طریقے سے لے حرام طریقے سے نہ لیں اتنا منہ موڑنا تو ہر ایک آدمی کے ذمہ میں فرق ہے اال طریقے اختیار ملتی ہے لال طریقے اختیار کرنے سے لے اور اگر لال طریقے سے نہیں ملتی ہے تو پھر جائے اس کو نہ لیں اور ذرا صبر کر کے خبر کا مظاہرہ کریں پھر دیکھیں اللہ تبارہ کر سالا کیسے اس کو غلام اور خادم بنا کر تیرے قدموں میں ڈالتا ہے اس بڑی گروزی لکھی وہ ضرور ملتی ہے خبر کرے تو تو رسوں سے ملتی ہے میں صبری کر کے آرام سے لے لیں تیری مرضی میں صبری کر کے آرام رس لے مرضی جو مقدر کا وہ پہنچتے ہیں ہمارے مولانا صاحب شاہ صاحب کی زبان تا... کہا ہوا شہری اسنایا کرتا تھے اڑ کے پہنچتا ہے تو اڑ کے پہنچتا ہے تو تک جو ترے مقصوم کا ہے اڑ کے پہنچتا ہے تو جو مقصوم کا ہے فرض یہ ہے میرے رزاق نے ہر دانے کو پہنچتا انسان صبر نہیں کرتا حالات رفتہ اختیار نہیں کرتا ہوا کہ میرے خیال شاگرد ہے کبیر میڈیکل کالج میں اور آج سے کہا میں بہت پریشان ہوں اور میں کوئی خاص باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ کیا اس نے کہا چارج پر لکھ کر لے ہیں اس میں ذرا سانی ہوتی ہے سمجھنے میں لکھ کر لیا اس نے کہا کہ میں سخت دکھ میں ابتلا ہوں کہ میرے خاندان کی جو آمدنی ہے وہ چر سفیم بیچ کر اور میں اب کیا کروں میں پڑھ رہا ہوں میری تعلیم ہے اور میں گھر جاتا بھی نہیں ہوں گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں تو باہر لے نیت میں نے کی ہے کہ آپ جو کچھ ان سے میں لے رہا ہوں سارا میرے ذمہ میں کر دے اس گل کو میں ان کو ادا کر دوں گا لکھا نے کہا کہ اب یہ مفتی صاحبان کے ہاتھ شکر نہیں چڑھا ہے وہ نس کو پاگل بنا کر چھوڑ دیتے وقت یہ کہ آپ کی یہ نیت کافی ہے قرض کی نیت کر کے ان کے ساتھ رہنا بس یہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ وقت ایسا ایسا لائے گا جب آپ خود حلال لوزی کو ماننے والے ہوں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ نے لال لوزی اپنے والدین پر بھی کھلانے والے ہوں گے میں شرطے کہ یہ نیت جو آپ نے کی وہ یہ ہو नहीं? اللہ تعباد کا وقت لائے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے بھی حلال روزی کے ذریعے بنائے گا ان کے لیے بھی لال روزی کے ذریعے بنایا ابھی آپ نے نیت کیفی ہے ڈاکٹر سیار صاحب یہ فت بدلنے کا ایک تو وہ طریقہ ہے جو آپ کے مفتی صحبان کرتے ہیں مفت کے مفتی وہ کا بھی اپنا فت بدلنے کا طریقہ ہے جو کہ علیہ السلام کو خزر الحسل نے بتایا نہیں, جی بتایا, یا نہیں بتایا, بتایا نہیں بتایا اس نے کہا بتایا نا دو ایک لڑکی میرے پاس آ گئی خیبر میڈیکل کالج کی پریشان ہیں اور اس نے اور کہا سر میں بہت پریشان ہوں پہرمت ہو رہی ہے اس نے کہا کہ ہمارے دا ڈاکٹر صاحب سے ایک سبجی بزرگ تھے ہمارے کہا ڈاکٹر صاحب, صاحب نے تو کے بارے میں سب باتیں کی ہیں اور ہمارے والد صاحب کے وقات ہو گئی ہے اور ہم نے پیسے بینک میں رکھے ہیں سر رفاورت رکھے ہیں وہاں سے پیسے آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کوئی بھائی نہیں ہیں والدہ ہیں ساری لڑکیاں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حرام کھا رہے ہیں کیا ہم حرام کھا رہے ہیں یا اللہ نے دیکھا کہ اب لڑکی میڈیکل گالج میں پڑ رہی ہے باقی ماں سب اور ذات یہ کیا کریں گے تو گا نے بیٹی آپ فکر نہ کریں کچھ ایسے تاریخیں چل رہی ہیں کہ سودی نظام بدل جائے گا اور حلال نظام آ جائے گا تو اس کی آپ نیت یہ ایک ایسا مسئلہ اس کو بتانا جس پر عمل نہ کر سکیں اور اس کو جو احساس گناہ ہوا کہ ہم خطا کر رہے ہیں نہیں. یہ, وہ نظامت, یہ وہ نظامت ہے جن کی دربار الہی میں قدر ہے اب اس حال میں مسئلے کو حال نہیں کر سکتا احساس رامت استغفار کے ساتھ دلال کی نیت سے کرا دیں کسی وقت اللہ تعالیٰ حالات لائے آتے ہو جائے گا دوست ہو جائے گا نا ہوا تو میری طرح جیلی پیر یہاں جی اور اس کی طرح مفت کا مفسی جی؟ اور اس کی طرح پیچھے کا جو ہے تو ہی وہ دھوکے فریب کا قاضی ہم کو خدا نے انسار نہیں بنایا بخلوق کا نہیں؟ اللہ سنبھال کا خود مخلوق کو سنبھالنے والا اللہ رض اللہ شاہ نے لکھا ہے کہ لکھا کہ میں ڈی سی تھا اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ سے عورت ملنے کے لیے آئی اتنے صاحب میں بیٹھ گئی بیٹھ گئی تو اس نے باتیں شروع کیا وہ کوشش کر رہی کہ آج میری طرف دیکھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنے سروکاس کی بار کو ہو جو مسئلہ اس کے حل کرنے کے لیے تو میں نے کیوں ہوئی ہے بڑی کوشش کی میں نے اسے تو دیکھا نہیں اور اس نے کہا کہ میں فلانی فاہشہ عورتوں کے کتنے میں بیٹھنے والی ہوں میرا نام ہے اور میں اب جا رہی ہوں حاج پر اور میرا ایک مکان ہے جو میری فلاں چودھری کے ساتھ شادی ہوئی تھی یہ گدی عورتوں کے پہلے دفعہ ان کے, کے والدین میں شادی کراتے ہیں چلو ایک ادیب بات آپ کو کیا سنائے کہ پنجاب کے ان کا ایک طریقہ ہے کہ جمال کا تو ہوتی ہے جگہ چلو بدکاری نہیں کرتے ہیں کچھ گندگی کا اس زمانے میں بھی گدوریا سبلس ہوتا تھا بیماریاں لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا مجھے ایک مکان ملا ہوا تھا اس مکان پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور میں تو جا رہی ہوں حج پر جا رہی ہوں اور مجھے جو ہے تو اس مکان کے تحفظ کے لیے پولیس کا وہ چاہیے جسے بجاؤ کہی اچھا. کہتا اچانک میری نظر اس کا اس پر پڑ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام دیا تو جو ہے اس پر حال تاریخ ہوئے سورت اور جو چانگوں ساسو دکھ او اوہو میرے بھائی ساری مخلوق پر ادھار خود بہت زندگی اور جس وقت نظام کے آنسو اور نظام کا پسینہ اس کے دربار میں گراتا ہے تو اس کی جو قدر ہے اس نظام کی اس توبہ کی وہ تیرے پاس نہیں ہے موتی سمجھ کے شادی کریمی نے چن لی ہے کترے جو تھے گرے, گرے میرے ارتین خیال کے میرے جو ندامت کے تو سینے کے کترے گرے, گرے تھے میں نادم ہوا تو بتائے ہوا اللہ کے حضور اور جو کترے گرے باس کو گاٹ دو گلاب نے موتی سمجھ کے سوچنا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی میں چن لیے سمجھ کے شاہ نے کریمی نے چن لیے کپڑے جو تھے گرے میرے ہر کن پیال کے کترے جو تھے گرے میرے ہر کن پیال کے کترے جو تھے گرے میرے ہر کن سبحان اللہ بروز قیامت جس وقت کے علماء مشاعد اولیاء اللہ سب کی شفاعتیں ہو جائیں گی پراغر میں شفاعت کبرا جناب رسول اللہ صلی اللہ ہوگی جانم سے نکالنے کے لیے جی اور میں ساری چیزیں ہو جائیں گی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لب بھر کر انسانوں کو جانم سے نکالوں میرے بھائی رحمت اللہ رحمت اجاق جلال جو ہے وہ پھر سب سے ہی بڑھ کر اس کو بھی خالق مخلوق کا فرق ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی توحید کے بارے میں پھر کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا اللہ. تو ہمارے دکھا دیتا الحمد اللہ فرمایا کرتے اللہ ہوں میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سوچے اللہ ہوں میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھے. لا اللہ لا دارہ تیننگ کا